تو اس آیتِ کریمہ سے تقلید پر استدلال کرنا قطعن سہی نہیں ہے اس سے تمام علماء مراد ہیں کسی بھی عالم سے آپ مچلہ پوچھ لگتے ہیں اگر آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہے کسی شخصِ معین عالمِ معین کی تقلید اس آیتِ کریمہ سے ثابت کرنا آیتِ کریمہ کے ساتھ کھلوانا ہے تو مشرقین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے انبیاء سب کے سب بشر تھے اگر تمہیں یقین نہیں آتا تمہیں معلوم نہیں ہے تو علماء یہود سے پوچھو لم نسارا سے پوچھو یہ بتائیں گے اس لیے کہ یہ انبیاء کی تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں اور آگے بیان کیا گیا وما جسد اللہ خالدین کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ہم نے ان کو ایسا بدن دیا تھا جس کے لیے وہ کھانے سے مستغنی نہیں تھے ایسا بدن انہیں ملا تھا جو کھانے کے محتاج تھے وہ بدن کھانے کے محتاج تھے اور جو بدن کھانے کا محتاج ہو وہ بشری بدن ہوتا ہے نوری بدن نہیں ہوتا وہ ماں کانو خالدین اور ایک بات اور یاد رکھو جو بدن کھانا کھائے وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہتا وہ ایک وقت معینہ کے اوپر مر جاتا ہے یہیں پر میں اشارہ کروں گا اس بات کی طرف جس کی طرف کل میں نے توجہ دلائی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی بشر تھے حضرت موسا علیہ السلام ان کے ساتھ جب اس گاؤں میں پہنچے تو اس تتاما کا لفظ ہے دونوں نے کھانا مانگا دونوں نے کھانا مانگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسا علیہ السلام ایسا بدن رکھتے تھے جو کھانے کا محتاج تھا حضرت خزر علیہ السلام ایک بدن رکھتے تھے جو بدن کھانے کا محتاج تھا اور جو بدن کھانے کا محتاج ہو وہ بشری بدن ہوتا ہے نہ کہ نوری بدن لہذا دونوں کے دونوں بشر تھے اور مما کانو خالدین کوئی بشر ہمیشہ زندہ نہیں رہتا لہذا حضرت موسا بھی مر چکے ہیں اور حضرت خزیر ب مر یہ کہنا کہ کبھی کبھی جنگلوں کے اندر کوئی آدمی راستہ بھٹک جاتا ہے تو خواجہ خزر وہاں حاضر ہوتے ہیں اور بھٹکے ہوئے کو راستہ بتاتے ہیں یہ سب غلط تصورات ہیں اور واحد باتیں ان کا کوئی بھی سبوت قرآن حدیث کے اندر موجود نہیں ہے کہ جب کوئی آدمی کسی جنگل وگن کے اندر بھٹک جاتا ہے تو حضرت خواجہ خزر وہاں پر آتے ہیں اسے راستہ بتا دیتے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شاد فرمایا ہے کہ یہ پوری کائنات یہ دنیا کھیل نہیں ہے یہ ہم نے تماشا نہیں بنایا ہے جیسا کہ ہندوؤں کا خیال ہے کہ یہ بھگوان کی لیلا ہے تماشا ہے لیلا مانے تماشا اور تماشا بنا کر کے اس دنیا کو وہ تماشا دیکھ رہا ہے بھگوان نے یہ لیلا بنائی ہے بنا کر کے اس لیے کو دیکھ رہا ہے وہ یہ کھیل دیکھ رہا ہے قرآن حکیم کہتا خلقنا السماء اول ہمار ہمار یہ آسمان اور زمین اور آسمان اور زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں ہم نے انہیں بیکار نہیں بنایا ہے ہم انہیں بیکار بنانے والے نہیں اب جب ثابت ہوا کہ یہ دنیا کھیل اور تماشا نہیں ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دوسرا عالم ہونا چاہیے جہاں حق و باطل کا فیصلہ ہو کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے اس لیے کہ جب دنیا کھیل نہیں ہے بلکہ ایک پروگرام کے تحت ایک منصوبے کے تحت وجود میں آئی ہے تو اس کا بیکار نہ ہونا اور اس کا تماشا نہ ہونا اور کھیل نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک دوسرا عالم ہوگا وہاں پر حق و باطل کا فیصلہ ہوگا اور یہ بتایا جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے دنیا کا تماشا نہ ہونا دنیا کا کھیل نہ ہونا اقاضہ کرتا ہے اس بات کا کہ ایک دوسرا عالم ہو جہاں پر حق و باطل کا فیصلہ ہو اور دودھ اور پانی کے درمیان امتیاز کر دیا جائے کہ دودھ کتنا ہے اور پانی کتنا ہے دودھ کیا ہے اور پانی کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دنیا کے کھیل نہ ہونے سے آخرت کے وجود پر استدلال فرمایا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے توحید کی ایک دلیل دی ہے مناطقہ کی زبان میں اس دلیل کا نام دلیل تمانو ہے اور ہماری زبان میں اس کا نام دلیل عادی ہے ایک عامیانہ دلیل ایک عام, عام, دلیل عام دلیل اس لیے کہ قرآن حکیم کے بارے میں یہ ذہن میں رکھ لینا ضروری ہے کہ یہ تینوں طبقوں کے لیے ہے بریلٹ حضرات کے لیے بھی ہے اوسط دماغ رکھنے والوں کے لیے بھی ہے اور کودن لوگوں کے لیے بھی ہے تینوں طرح کے دماغوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا یہ مبارک کلام نازل فرمایا ہے ذکر مبارک بڑا بابرکت کلام ہے یہ مبارک ہے اور اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور تینوں طبقوں کو سامنے رکھ کر کے ہم نے نازل کیا ہے تو ایک بالکل سادہ دلیل ہے جسے ہم اور آپ دلیل عادی بول سکتے ہیں دلیل عادی کہہ سکتے ہیں دلیل کیا دی گئی ہے لیما تنسد ترجمہ یہ ہے کہ اگر زمین اور آسمان میں دو معبود ہوتے دو خدا ہوتے تو یہ نظام عالم خراب ہو جاتا نظام عالم درہم برہم ہو جاتا یہ ترجمہ ہے تفسیر اس کی یہ ہے تفصیل یہ ہے اس دلیل کی کہ اگر مان لیا جائے یہ تسلیم کر لیا جائے بفرض محال یہ مان لیا جائے کہ اس کائنات میں دو خدا ہیں اور خدا کون ہوتا ہے جو مختار ہو ظاہر ہے کہ اگر دو خدا ہے تو دونوں مختار ہیں اب جب دونوں مختار ہیں تو آسمان اور زمین میں دونوں کے احکام نافذ ہوں گے اور یہ ممکن ہی نہیں کہ دونوں ایک ہی طریقے کے احکام بھیجیں کبھی نہ کبھی تو اختلاف ہوگا ایک کہے گا آج بارش رہنی چاہیے اور دوسرا کہے گا آج دھوپ رہنی چاہیے ایک کہہ رہا بدلی رہے گی ایک کہہ دھوپ رہے گی ایک کہہ رہا بارش رہے گی ایک کہتا بارش نہیں رہے گی ایک کہے گا دن ہونا چاہیے دوسرا کہے گا رات ہونی چاہیے اور اس اختلاف کی وجہ سے کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا کبھی ایسا ہوگا کہ کئی دنوں تک سورج نہیں نکل رہا ہے کبھی ایسا ہوگا کہ کئی کئی دنوں تک کئی کئی مہینوں تک رات ہی رات جاری ہے کبھی سورج نکل رہا ہے تو کبھی نہیں نکل رہا ہے اس طریقے سے نظام عالم خراب ہو جاتا اور ہم یہ دیکھ رہے کہ نظام عالم خراب نہیں ہے بلکہ جس طرح ہزاروں سال پہلے لاکھوں سال پہلے سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبتا تھا آج بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے دریاؤں کا پانی جس طرح نشے میں پہلے بہتا تھا ویسے اب بھی بہ رہا ہے سمندر جیسے پہلے سے موجود تھے اب بھی موجود ہیں اور موسموں کے جو مراحل ہیں اسی طریقے کے ہیں کہ جاڑا گرمی برسات سب کچھ اسی طریقے سے ہے اور یہ اختلاف کا نہ ہونا فساد عالم کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کے پیچھے متصرف اگر کوئی ہستی ہے تو صرف ایک ہے اور دو معبود نہیں ہے اچھا یہاں ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے دو ہوں لیکن آپس میں مشورہ کر لیتے ہوں کہ بھائی ایک ای ہی حکم نافذ کرنا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ کسی بھی حکم کو نافذ کرنے سے پہلے دونوں مشورہ کر لیتے ہوں تو لازم آئے گا کہ دونوں کے دونوں نافذ ہیں اس لیے کہ جو مشورے کا محتاج ہے وہ ناقص ہوتا ہے اور ناقص کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا اللہ فیملی تو اگر کائنات میں تو معبود ہوتے اللہ کے علاوہ اور کچھ معبود ہوتے تو نظام عالم خراب ہو جاتا لہذا یہ کہنا کہ بہت سارے دیوی دیوتا ہیں اور تمام دیوی دیوتاؤں کا تصور اس کائنات کے اوپر ہے ایک خام خیالی ہے ایک غلط قسم کا تصور ہے اس کائنات کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی شکتی ہے اور ایک ہی طاقت ہے اور ایک ہی متصرف ہے اور اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور ایک عجیب بات بتاؤں کہ یہاں تو آگے جو بات چل رہی ہے چل رہی ہے قرآن حکیم جب آپ مطالعہ کریں گے اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک عجیب بات نظر آئے گی کہ جہاں قیامت کا ذکر ہے توحید کا ذکر ضرور ہے ایسا کہیں نہیں ہے کہ قیامت کا ذکر ہو اور اس کے ساتھ توحید کمبائن نہ ہو کہیں بھی قیامت کا بیان ہے تو توحید وہاں ضرور بیان ہوتی ہے یعنی قیامت کے ساتھ توحید کا مضمون مسلسل چلتا ہے جہاں قیامت کا مضمون ہے ساتھ ہی ساتھ توحید کا مضمون چلتا ہے کیا سمجھے آپ اس سے سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ ایک دوسرا عالم ہوگا مرنے کے بعد لوگوں کو اٹھایا جائے گا یہ ہے قیامت اور قیامت کے ساتھ ہم نے توحید کو اس طرح کمبائن کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم ہی اکیلے کل قیامت کے دن فیصلہ کریں گے کوئی سفارشی نہیں ہوگا اگر شورکا کو تسلیم کر لیا جائے شوفا کو جو ہے تسلیم کر لیا جائے اور اللہ پر دباؤ ڈال کر منوانے والوں کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر قیامت کا وقوع ایک بے اہم چیز ہو کر کے رہ جاتی ہے قیامت کے وجود کا کوئی مانا ہی نہیں رہ جاتا ہے اگر مان لیا جائے کہ بھائی قیامت کے برپا ہونے کے بعد کچھ لوگ سفارشی ہیں جو گنہگاروں کو جس کو چاہے بخشوا لیں اگر ایسا ہو تو پھر قیامت کے وقوع کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے قیامت کا حقوق بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے لہذا قیامت کے ساتھ توحید کا مضمون جو کمبائن ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی بھی سفارشی اللہ کے حضور کھڑا ہو کر کے جس کو کو نہیں بخشوا سکتا اللہ فرماتا ہے آگے لا الا لمن وهم من خشیتہ مشفقون سفارشیوں کی حالت یہ ہوگی کہ جب وہ سفارش کریں گے تو ان کے پورے بدن کے اوپر لرزہ تاری ہوگا ڈرے ہوئے ہوں گے کہیں منہ سے کوئی نامناسب بات غیر موزوں بات نہ نکل جائے وہ مشتکون اللہ کی خشیت سے ڈرے ہوئے ہوں گے لرزہ برندام ہوں گے یہ حالت ہوگی شفات کرنے والوں کی ایک بات دوسرے اللہ تبارک وطلا سب سے پہلے امبیائی کرام کو اور انبیاء کرام میں بھی سب سے پہلے جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا ضرور شریف تو پڑھنے کم سے کم وہ اللہ محمد المجی اللہ مبارک علی محمد محمد ان کا مبارک تعالیٰ ابراہیم والا علی محمد حمید و مجید. آل ابراہیم حمید و مجید. تو کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کا عزم دے گا اور وہ گروہ امبیا کے رام کا گروہ ہوگا جو پہلے سفارش کرے گا اور امبیا کے میں بھی سب سے پہلے شفاط کبرا کا مستحق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا جائے گا اور سب سے پہلے آپ کو سفارش کا ازن دیا جائے گا اور آپ سزدے میں گر پڑیں گے اور پھر سفارش کریں گے اپنے امت کی تو ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا عزن ملے گا اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے سفارش اس اذن ملے گا تو ہم کیوں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفا کے حقدار بنے دوسرے لوگوں کی کا دامن پکڑنے کی ضرورت کیا ہے کہ ان کا دامن پکڑ لو ان کا دامن پکڑ لو یہ بخش والے وہ بخش والے وہ سفارش کریں گے اس کا مطلب تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتماد نہیں ہے آپ کی سفارش کے دائرے میں تم نہیں آنا چاہتے ہو ورنہ نبی کی سفارش تمہاری لیے کافی ہے پھر دنیا کے اس ولی کی دامن پکڑنے اور اس ولی کا دامن پکڑنا اس کا دامن پکڑنا اس کا دامن پکڑنا کیا معنی رکھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آؤ گے پھر ادھر, ادھر ادھر کے دامن پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی اور یہ جو ادھر, ادھر ادھر کے دامن پکڑ رہے ہیں گویا کی انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر بھی اعتماد نہیں ہے انہیں اولیاء کی سفارش کے اوپر اعتماد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں یہ لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں جبکہ سب سے پہلے سفارش کا جسے عزن ملے گا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک تو انبیاء کرام کو سفارش کا اذن ملے گا اس لیے کہ یہ امت کا خلاصہ ہوتے ہیں کائنات کا خلاصہ ہوتے ہیں انسانیت کا خلاصہ ہوتے ہیں بڑے پاک لوگ ہوتے ہیں بڑے متحر لوگ ہوتے ہیں مقربین بارگاہ راہی ہوتے ہیں اللہ سے بڑے قریب ہوتے ہیں یہ ان سے زیادہ قریب اور کوئی نہیں ہوتا ہے لہذا انہی مکربین بارگاہ راہی کو پہلے اذن دیا جائے گا سفارش کا اذن ہو گیا بغیر عزن کے سفارش نہیں کر سکتے چاہے وہ ہوں چاہے سلحا ہوں چاہے ہوں گا آپ سفارش کیجئے جس کو اذن دیا جائے گا وہی وہ آگے بڑھے گا سب نہیں جس کو اذن ملے گا وہی وہ آگے بڑھے گا اور جس کو عزن ملے گا وہ کاپ رہا ہوگا من خشی مشکل یہ حالت ہوگی سفارش کرنے والے کی جی. اور جس کو چاہے یہ جس کو اذن دیا گیا ہے بخشوالے ا آیت کریمہ میں کہا گیا ولا یشفعون الا لمن ارتضا <سؤال> انہی کے بارے میں سفارش کریں گے جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ کس سے راضی ہے موحدین سے موحدین گنہگاروں سے مشرقین سے راضی نہیں ہے لہذا نبی کو بھی جو اذن ملے گا سفارش کا حکم نہیں ہے انہیں اجازت ہے کہ مشرکین کے بارے میں سفارش کریں لہذا مشرکین کا قصائی ختم ہے کوئی کمپرمائز نہیں ہے ڈائریکٹ جہنم ہے فلا نقیم لهم یوم القیامت وانا دنہ دنہ میں کمپرمائز شرک کے بارے میں کتان کوئی کمپرومائز نہیں ہے سیدھے جاننا بلا لمنی بتا رہا ہے کہ سفارش اسی کی کریں گے جس سے اللہ راضی ہوگا لمنی جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ کس سے راضی ہوگا مشرقین سے. اس کا در چھوڑ کر دوسرے آستانوں دوسرے دروں کے اوپر اپنا سر پٹکنے والے بلا ان سے اللہ راضی ہو سکتا ہے لہذا کوئی بھی ان کی سفارش نہیں کرے گا اور اللہ تبارک جن کو اذن دے گا ان سے یہ کہے گا انہیں لوگوں کی سفارش کیجیے جن جن جی لوگوں کے بارے میں کہے گا ان لوگوں کی سفارش ہوگی سب کی سفارش نہیں ہوگی اس کے بعد ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے بنائی اور اللہ تبارک نے تو حیرت سے پریشان ہو کر کے رہ جائے گا کہ کیا کیا چیزیں کیا اچھی وہ غریب چیز ہے, ہے, ہے تبھی تو اللہ اقبال نے کہا تھا کہ صاف بولم آنچے درد صاف کہتا ہوں جو میرے دل میں ہے, یہ کتاب نہیں ہے بلکہ کوئی عجیب چیز ہے کوئی اور چیز ہے کوشیدہ کتاب, کتاب معلوم نہیں ہوتی کوئی دوسری چیز ہے اور یہ وہ آدمی کہہ رہا جس نے پورے یوروپ کا فلسفہ گھول کر کے پی لیا تھا یہ وہ آدمی علامہ اقبال بڑی عجیب کتاب ہے ایک سائنسی حقیقت بیان کی جا رہی ہے ایک حصے سے, آسمان اور حصے سے زمین اور ایک یہ سائنسی حقیقت ہے کی شکل تھی اور ایک زبردست ہوا ایک دور میں اور اے اے اے اے کی وجہ سے جو بے نیاز نہیں ہوتی سورج کا تعلق سے ہے چاند کا تعلق زمین سے ہے عجیب بات ہے کہ اجزا میں یکسانیت ہونے بنا پر کائنات کے ہر مقام پر ہر ہر ماحول میں آپ کو وحدت ملے گی یکسانیت آپ کو ملے گی یہ اس کے ہم اجزا ہونے کی دلیل اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ من الما پین ہم نے پانی سے ہر زندہ شے کو پیدا کیا آپ دیکھیں گے کہ ہر زندگی پانے والی شے کے پیچھے پانی ہی کا ہاتھ ہے پودے میں پانی کی ضرورت ہے انسان کی زندگی کے لیے پانی کی ضرورت ہے خود انسان پانی سے پیدا ہوتا ہے گویا کہ ہر زندگی کے لئے پانی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ ایک ضروری چیز ہے۔ وجلنا مل الماء كل شيء حي۔ اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے زندگی ہم نے دی ہے لیکن کوئی ابد تک زندہ نہیں رہ سکتا ہمارے علاوہ۔ ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کل نفس ذائقت الموت کہا جا رہا ہے۔ کل نفس ذائقت الموت۔ یہ زندگی عارضی ہے۔ ایک دن مر جانا ہے۔ زندگی کا ذکر کرنے کے بعد موت کا تذکرہ بڑا عجیب وغریب مانا رکھتا ہے۔ کہ چند دن کھا پی لو، مزے اڑا نفس ایک دن ہماری طرف آ جانا ہے چاہے نہ ہو انجینئر ہو ڈاکٹر ہو سیاست نہ دا ہو دانشور ہو مفکر ہو مسلح قوم ہو کسی کو موت سے رستگاری نہیں ہے سارے زندوں کو ہماری طرف آنا ہے کلو نفس قتل خریف ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے رسول بشر ہی ہوتا ہے مان لیتے ہیں لیکن کسی مالدار آدمی کو بنانا چاہیے کسی مالدار آدمی کو رسول بنانا چاہیے تو اللہ پر ہے کہ رسول بنانے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ رسول بنانے کے لیے کچھ اخلاقی اوسع کا ہونا ضروری ہے وہ اخلاقی اوسع جن کے اندر پائے جائیں گے رسول اسی کو بنایا جائے گا مالدار ضروری نہیں ہے کہ اسے رسول بنایا جائے اور وہ نبلوکم بشرف اتنا یہ جو ہم نے روزی کی تقسیم کی ہے لوگوں کے درمیان یہ ہماری ایک مسلحت اور حکمت بالغاہ پر مبنی ہے اگر سارے لوگوں کو ہم برابر کر دیتے تو یہ دنیا کا نظام قطع نہیں چل سکتا تھا. سارے لوگ اگر برابر ہوتے تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا یہ جو رزق اور غینا کے اندر تفاوت ہے فقر اور غینا کے اندر غریبی اور امیری کی جو جو فرق ہے جو تفاوت ہے یہ ایک مسلحت اور حکمت بالگا کے پیش نظر ہے اگر یہ فرق نہ ہوتا یہ تفاوت نہ ہوتا امیری اور غریبی کا تو دنیا کا نظام ایک منٹ بھی نہیں چل سکتا اور اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے ہمارے حبیبل ہم ہیں, ہیں. ہیں وہ بھی مر چکے ہیں اس لیے کہ آپ لی سے قبض ہم نے کسی کو حیات ابدی نہیں دی حضرت خضر بھی مر چکے ہیں حضرت موسا بھی مر چکے ہیں اور جتنے پیغمبر آپ سے پہلے ہیں سب کے مر چکے ہیں اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں رشت اطا کیا تھا ہدایت سے انہیں نوازا تھا پورا ماحول مشرکانہ تھا جس شہر میں یہ پیدا ہوئے جس کا نام اور تھا یہ اور نہیں تھا پورا شرگستان تھا اللہ نے جب توحید کی روشنی ان کے دل کے اندر ڈال دی تو پورے ماحول کے خلاف انہوں نے بغاوت کا علم بلند کیا ایک دفعہ گزرے ایک راستے سے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک بت کے پاس اعتقاف کیے ہوئے ہیں جمے ہوئے ہیں اس کے آستانے پر دوسری طرف دیکھا وہاں بھی ایک ہے اس کے بھی آستانے پر لوگ ڈٹے ہوئے ہیں جمے ہوئے دیکھ کر کے وہی کہنے لگے ابقال علی ابھی ابقراہیم تماسم یہ کیا ہے سب اسٹیچوز یہ جس پر تم لوگ ڈٹے ہوئے دلیل اللہ کے علاوہ یہ جن کی عبادت کر رہے ہیں اللہ نے ان کی عبادت پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ شرک کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کائنات میں سوائے ایک دلیل کے اگر اس کو دلیل کہا جائے تو کیا جو دلیل انہوں نے ابھی دی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے سوال کے جواب میں کہ یہ تماثیر جن پر تم جھٹے ہوئے ہو یہ سٹیچو جس کی تم پوجہ کر رہے ہو کیا مطلب ہے ان کا اس کی کیا دلیل ہے اس کی پرستش کے اور اس کی عبادت کی ایک اہی دلیل ہے اور اس سے دلیل نہیں کہہ سکتے کیا کہا انہوں نے ہم نے اپنے آبا وزداد کو اسی طرح ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ دلیل ہے یعنی آبا نے جس طرح کیا ہے اسی طرح ہم کرتے آ رہے ہیں بے دلیل ہمارے پاس اس کی کوئی شرط نہیں ہے باپ دادا کرتے آئے بس ہم کر رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنقید کرتے ہوئے فرمایا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں رہے ہوں اور اس کھلی گمراہی کی اقتدا کرتے ہوئے تقلید کرتے ہوئے تم خود گم ایسا نہیں ہو سکتا خاموش اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک کے اوپر سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں کہ ہم نے آبا ازداد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے بس پتا یہ چلا کہ تقلید جو ہے یہ شرک کی ماں ہے تقلید شرک کی ماں ہے اس لیے کہ تقلید ہی کے پیٹ سے شرک نکلا ہے آبا ازداد کو کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے اور وہ کرنے لگے اگر آبا اس کو اس ہوئے نہ دیکھتے تو نہ کرتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی تقلید کے پیٹ سے شرک نکلا ہے تبھی تو شرک کی دلیل میں تقلید کو پیش کرتے تھے وہ اتنی خطرناک شہ ہے یہ تقلید جو ہے شرک سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس لیے کہ اسی سے شرک نکلا ہے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں کہہ رہے ہیں بچوں لوگ اب تمہارے ان اسٹیچوز کے خلاف میں کیا کرتا ہوں وہ تم دیکھتے رہو اللہ کی دن السلام ایک تدبیر کرتا ہوں میں پھر دیکھو ان کا کیا ہوتا ہے چلے گئے یہ لوگ عید کرنے ایک میدان میں حضرت سے پوچھا حضرت فرما رہے ہیں میں بیمار ماروں یعنی تمہاری حالتیں دیکھ دیکھ کر کے میں کافی غمگین اس کا مطلب جہاں ہوتا ہے بیمار وہی ترجمہ عربی میں ہوتا ہے غمگین, میں تمہاری حالتیں اور یہ شرک کی دیکھ دیکھ کر کے پریشان ہوں غمزدہ ہوں, غمگین ہوں تم لوگ جاؤ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور جیسے ہی وہ لوگ عید میں پہنچ گئے پورا گاؤں خالی ہو گیا پوری بستی خالی ہو گئی ایک زبردست کلاڑا انہوں نے اٹھایا اور پہنچے ان مٹی کے مادھو کے پاس اور ہر ایک کو انہوں نے پوری طریقے سے مارنا شروع کیا کسی کا ہاتھ توڑ دیا کسی کا پیر توڑ دیا کسی کا سر توڑ دیا اس طریقے سے سارے کے سارے کے کے بتوں کو نے اندر تار برابر کر دیا اور جو بڑا بت تھا اس مہادیو کی گردن میں یہ کل لٹکا دیا اور اپنے گھر چلے گئے اب جب عیدگاہ سے وہ لوگ واپس آئے تو دیکھا کہ یہاں معاملہ بالکل منطلب ہے الٹا ہے لیے کہ عید کے بعد فوراً اب معبودوں کی پرستش کرنی تھی معبودوں کی پرستش کرنی تھی ابھی اس سے پہلے ایک آیت گزری ہے کہ مشرقین کا عجب حال ہے اللہ تبار تعالیٰ فرماتا ہے مشرقین کا عجب حال ہے کہ یہ اپنے بتوں کے لیے بڑے غیرت مند ہیں لیکن اللہ کے بارے میں بڑے غیرت ہیں اگر کوئی اولیاء کو گالی گستاخ ہے خلیا ہے گستاخہ ہے اور اللہ کو کوئی گالی دیتا رہے انوں پر جو نہیں رکھتی تو اپنے بدھوں کے بارے میں جس طرح وہ بغیرت تھے یا اپنے اولیاء کے بارے میں بڑے بےغیرت ہیں اور اللہ کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بڑے بےغیرت اولیاء کے بارے میں بڑے غیرت مند اولیاء کے بارے میں اگر کوئی معمولی بات کہہ دے تو آستین چڑھا لیتے مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی اللہ تبارک کو تعالیٰ کو گالی بھی دینا اس بلّا تو ان کے کانوں پہ جو نہیں رہیں گے گی تو اللہ نے بالکل صحیح فرمایا اور اس سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے بتوں اور اولیاء کے بارے میں بڑے غیرت مند ہیں لیکن ہمارے بارے میں بڑے ہی غیرت دوڑے دوڑے آئے دیکھا کہ بتوں کی حالت خراب ہے یہاں تو کوئی صحیح سلامت نہیں ہے فجالہم لوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہوں اللہ کبیر ہاں کبیر کو چھوڑ دیا کبیر بڑا والے کو چھوڑ دیا گردن میں لٹکایا تھا پتا نہیں چل رہا تھا کالو من پالا جس نے ہمارے کیا ہے بہت ظالم آدمی ہے ایک کو بھی صحیح سلامت نہیں رکھا ہے تو اس میں سے کچھ لوگ بولنے لگے کالو سمینا فتح ہم, قالو ہم نے ایک نوجوان کو اور یہ کام نوجوان ہی کرتے ہیں کال فتح نوجوان نوجوان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ان کا ذکر کر رہا تھا کچھ لوگوں نے شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بولتے ہوئے سن لیا تھا کہ میں ان کے بارے میں کچھ کرنے والا ہوں کالو سمینا فتح یز گرہم کا براہیم ان کا نام ابراہیم ہے اور ان بتوں کا ذکر کر رہے تھے وہ دبی زبان سے قالو. قالو فاتو مقدمہ دائر ہو گیا بلایا گیا ان کو سامنے کھڑا کر دیا گیا سارے لوگ حاضر رہے موجود ہو گئے سارے لوگ کیا تھی ہمارے محبود کے ساتھ یہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کے بڑے نے کیا ہے ہاد کا یہ تو بڑا والا ہے دیکھ نہیں رہے کلاڑا لٹکائے ہوئے گلے میں اب اور کسی دلیل کی ضرورت باقی رہتی ہے کُلہڑا جس کے گردن میں ہے وہی مجرم ہے اور اگر یقین نہیں آتا تو پوچھ لو بڑے ان <laughs> <laughs> سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو اگر یہ بولتے حضرت ابراہیم علی السلام یہاں جھوٹ نہیں بولے بلکہ اس کو منطق کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ایک فرضی احتمال کو بصورت دعوی لے کر بطور الزام کلام کیا جائے یہ ایک منطقی اسلوب ہے مثلا کسی بات کو رد کرنا ہے کسی بات کو رد کرنا ہے تو پہلے ایک بات فرض کر لی جاتی ایک بات چلو سپوز فرض کرتے کہ اس بڑے نے کیا ہے فرض کر لیتے اب اگر نہیں کیا ہے تو اس سے پوچھو کیا ہے کہ نہیں کیا ہے ایک بات فرض کر لی گئی کہ چلو یہ بولتا ہے مار. چلو اس نے کیا ہے جبکہ کی اس نے کیا نہیں بلکہ سپوز فرض کر لیا تو ایک فرضی اہتمام کو بصورت دعویٰ لے کر دعویٰ میں کرتا ہوں اسی نے کیا ہے. یہ ایک فرضی ہے کہ میں فرض کرتا ہوں کہ اس نے کیا ہے اب اگر نہیں کیا ہے تو اس سے بولو کہ کس نے کیا ہے فرجا ان ایک دوسرے کو دیکھ رہے کیا جواب دیں اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ بولنے والے تمہارے اوپر تم ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو نفا پہنچا سکے نقصان پہنچا سکتے توڑ تاڑ کے ان کی حالت بڑی خراب ہو گئی ہے لیکن یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے اپنے آپ کو صحیح سلامت نہیں رکھ سکے اور دیکھو ان کی کیا حالت ہے یہ تمہارے کس طرح ہو سکتے او اوپر عبادت کرتے پاس اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ جو اپنی مدافعت نہ کر سکتا ہو تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے کتنی بھی دلائل دو اگر کسی آدمی کا موقف بہت سخت ہو جائے تو وہ مان کر نہیں دیتا ان کو مان لینا چاہیے تھا اس لیے کہ ان کے پاس جواب نہیں تھا لیکن ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے موین کا اور مخالفین کا کہ جب وہ جواب نہ دینے کی پوزیشن میں ہو جاتے ہیں تو یا تو گالیاں دیتے ہیں یا پھر ستانے کا کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں یہاں ستانے کا طریقہ اختیار کیا گیا منصور والی ہے تو کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے معبود بھی مدد کے معبودوں کی مدد کرو اور اس کو جلا دو ایک جلائی گئی وہ پورا واقعہ اللہ نے حضب کر دیا ہے آگ جلائی گئی اور حضرت کا پاور دیکھو اللہ تبارک نے لیکن جو قانون میں نے دیا ہے حکم دیتا ہوں کہ وہ قانون بدل دے ٹھنڈی ہو جا روپنی ہم نے کہا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا ہم نے کہا کہ ہے آپ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اس کے بعد اللہ تبارک وتعالیٰ نے کچھ نبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے ان میں بطور خاص حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے فرمایا وا داؤد و سلیمان ایذ حکمان فی الحرت اذ نفشت فیه غنم اس میں عقلا کو متوجہ کیا گیا ہے قاضیوں کو اور وکیلوں لوگوں کو قاضیوں کو اور وکيلوں کو متوجہ کیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ دو شخص آتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں ایک کہتا ہے کہ میری کھیتی بالکل لہلہا رہی تھی کاٹنے کے بالکل قریب ہو گئی تھی لیکن اس آدمی کی بکریاں راتوں رات میرے کھیت میں گھسی اور ساری کھیتی کا ستیہ کر دیا ساری کھیتیاں کھا گئی میں مدعی ہوں حضرت داؤد علیہ السلام نے مدئی کا یہ دعوی سننے کے بعد مدا علیہ سے پوچھا کیا اس کا دعوی تیرے اوپر صحیح ہے اس دعوے کو تو تسلیم کرتا ہے وہ بھی بڑا اچھا آدمی تھا کہ بھائی میں نے تو جان بوجھ کر کے بکریوں کو اس کے نہیں تھا. جانور ہیں چلے گئے ہاں اس آدمی کی طرح یہ ایک آدمی کبھی نماز وماز نہیں پڑھتا تھا کبھی مسجد میں بھول کر نہیں آتا تھا ایک مرتبہ بھولی سے اس کا بیل آ گیا تھا اب بیل کو مسجد میں سے پکڑ کے لے جانے لگا تو ایک نمازی نے کہا ارے مردود بیل کو مسجد میں سے لے جا رہا ہے اپنے بیل کو ڈھونڈنے مسجد کے اندر چلایا کہا کہ ارے تو جانور تھا جو مسجد میں آ گیا کبھی مجھ کو دیکھے مسجد میں کبھی مجھ کو مسجد میں دیکھے ارے یہ جانور مسجد میں آ گیا تو بعض لوگ اس طریقے کے ہوتے ہیں تو اس نے اقرار کر لیا کہ بھائی میری بکریاں اس کے کھیت میں گئی ہیں اور سچ مچ ہماری بکریوں کی وجہ سے کھیتی کا نقصان ہوا ہے اب آپ اس سلسلے میں جو فیصلہ فرمائے میں اسے تسلیم کرتا ہوں مدال علیہ اور مدعی کے بیانات سننے کے بعد حضرت داؤد علیہ اسلام نے یہ فیصلہ دیا کہ کھیتی والوں کا چونکہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے لہذا بکریاں ساری کی ساری کھیتی والے کو دے دی جائیں اور کورٹ کو اجنٹ کر دیا گیا دا کوٹ از عدالت ادالت برخاست جیسے یہ لوگ باہر نکلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا فیصلہ ہوا کہا کہ گئی بکریاں اور کیا ہے مدال نے کہا کہا کہ غلط فیصلہ ہوا ہے غلط فیصلہ ہوا ہے کہا کہ ابا محترم فیصلہ آپ نے غلط کیا ہے کہا کہ بیٹے اگر اس سے اچھا کوئی فیصلہ کر سکتے ہو تو بتاؤ کہا کہ فیصلہ اس طرح ہونا چاہیے کہ فی الحال ساری کی ساری بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں اس لیے کہ کھیتی والوں کا نقصان ہوا ہے اور وہ لوگ ان بکریوں کے دودھ سے اور اس کے اون سے فائدہ اٹھائیں اس لیے کہ اب ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں رہ گیا اور یہ کھیتی یہ کھیت یہ سپرد کر دیے جائیں بکریوں والوں کو اور یہ بکری والا کھیتی کرے اور جب فصل اس حالت میں پہنچ جائے جس حالت پر بکریوں نے کھایا تھا تو کھیتی حوالے کر دی جائے کھیتیالے کو اور بکری حوالے کر دی جائے بکریوں والوں کو لہٰذا دونوں کو نقصان نہیں ہوگا اس میں تو ایک کا فائدہ ہی فائدہ تھا لہٰذا کو کلا کو متوجہ کیا گیا ہے کہ اگر فیصلہ کبھی غلط ہو جائے کوئی تنقید کرے تو فیصلے کو واپس لے لیا جائے یعنی قاضی اپنی قزا کے اوپر قاضی اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کر سکتا ہے اور فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو قاضی کے اوپر اگر کوئی تنقید کرے تو فورا جیز بیز نہ ہو بلکہ اپنے فیصلے پر ایتنا فرشت القوم و لحکم یہ فیصلہ جب ہو رہا تھا تو ہم گواہ تھے اس کے ہم دیکھ رہے تھے فیصلہ کیا ہو رہا ہے سلیمان کو سمجھ دی حضرت داؤد نے فیصلہ غلط کیا تھا اور سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کو صحت کے اندر بدل دیا اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے یہ وہ پیغمبر ہے جس کے صبر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ضرب المثل بنا دیا ہے آج مثال دی جاتی ہے اس کا صبر تو ایوب کے صبر کی طرح ہے اتنا صبر کیا انہوں نے کہ ان کا صبر ضرب المثل بنا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے صبر ایوبی کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بیماری کے اندر مقتلا کر دیا تھا عام طور پر یہ کہا جاتا کہ کونھ میں مقتلا ہو گئے تھے غلط بات ہے نبی جو ہے کوڑ میں مبتلا نہیں کیا جاتا ہے مبتلا ہو جائے تو کوئی آئے گا ہی نہیں مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے نبی کا لہذا آپ کوڑ میں مبتلا نہیں تھے جوزام میں مبتلا نہیں تھے جیسا کہ اسرائیلی روایات بتاتی ہیں بلکہ آپ کو کوئی ایسی اندرونی تکلیف تھی جس کی وجہ سے آپ کافی پریشان رہا کرتے تھے اور کافی تکلیف تھی آپ کو اور برابر دعا کرتے تھے دعا کا انداز دیکھئے اے میرے رب مجھے تکلیف ہو گئی ہے یہ نہیں کہہے میری تکلیف کو دور پر میری تکلیف کو دے دیکھئے انداز دیکھنے آپ ریزہ اس کو مقام ریزہ بولتے ہیں مقام ریزہ بولتے ہیں صرف اپنی حالت بیان کر دینا یہ نہ کہنا کہ اللہ میری اس حالت کو تو دور کر دے رکھنا چاہتا ہے رکھ اور اگر دور کرنا چاہتا ہے تو دور کر دے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اے اللہ مجھے یہ تکلیف ہو گئی ہے اے اللہ میری اس تکلیف کو دور فرما یہ, مقام نہیں ہے مقام یہ ہے جس مقام پر حضرت ایو فائز سے دعا انی اے اللہ مجھے تکلیف ہو گئی ہے یہ نہیں کہا دور کر دے کہا کہ تو بہت ہے انداز دیکھ دور کر دے ایسا نہیں کہہ رہے اگر مسلحت تیری ہے کہ میں اس تکلیف میں ہوں اور رہوں تو رہتا ہوں رہتا ہوں مجھے کوئی شکایت نہیں تیری ذات دیکھو ایک بات یہی سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو جتنے بڑے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا ہے اس کو اتنی ہی زیادہ مصیبت میں مبتلا کرتا ہے اسے اتنا زیادہ ٹینشن دیتا ہے لہذا دیکھو کہ اگر کوئی بہت زیادہ پریشان ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے کسی بڑے مرتبے پر فائز کرنے والا ہے تو امتحان سے نہیں ڈرنا چاہیے قرآن کہتا ہے بلکہ امتحان میں فیل ہونے سے ڈرنا چاہیے امتحان سے نہیں ڈرنا چاہیے کس سے ڈرنا چاہیے کہیں امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں اور اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے اس سے کہ کہیں میں امتحان گاہ میں بیٹھنے کے لائق ہی قرار نہ دے دیا جاؤں اس لیے کہ جو بار بار فیل ہوتا ہے اسے پھر امتحان میں مبتلا نہیں کیا جاتا محروم کر دیا جاتا ہے جب تک آدمی امتحان میں ہے تب تک سمجھو کہ اس کی خیریت ہے اور اگر بار بار آدمی امتحان میں فیل ہوتا رہے تو اسے امتحان گاہ میں آنے کی اجازت نہیں دی جاتی اسے فیل کر دیا جاتا محروم کر دیا جاتا کہ تو اس لائق نہیں ہے کہ امتحان گاہ میں آوے. لہذا امتحان سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ فیل ہونے سے ڈرنا چاہیے اور اس سے زیادہ جو ڈرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بار بار فیل ہونے پر کہیں امتحان سے محروم نہ کر دیا جاؤں امتحان گاہ میں بیٹھنے کی اجازت نہ ملے اس سے ڈرنا چاہیے تندرستی خراب ہو گئی صبر کرنا چاہیے دکان تباہ ہو گئی صبر تعلیم دی گئی اور یہ سمجھے کہ ہم ان پر قادر نہیں ہے تو ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا وہاں سے دعا کو بول کی ہم نے ان کی دعا کو قبول کی اور من الغم ہم نے ان کو غم سے نجات دی اور وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے پھر حضرت زکریہ کا بیان ہے کہ انہوں نے دعا کی اللہ ربرنی فرد وانت خیر اے اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں میری بیوی بی بی باز ہو گئی ہے اے اللہ پھر اولاد نریینا کی تمنا ہے اے اللہ کوئی اولاد عطا کر دے مجھے تنہا مچھوڑ بہترین وارش اطا فرما ربرنی فرد وان تو خیر سے بہترین وارش ہے کوئی وارث دے دے بس تجب ان کی دعا بھی ہم نے قبول کر لی وہ نہ لہو یہ ہم نے ان کو یہ دیا دیکھو حضرت ایوب دعا کر رہے ہیں بیماری کے لیے اللہ تبار تعالیٰ دعا, دعا جو ہے فرما رہا ہے فقش اپنا ما بھی ملزور حضرت ایوب علیہ السلام نے مجھ سے دعا کی تو ہم نے ان کی بیماری دور کر دی فکش اپنا ما بھی ملزور ہم نے دور کر دیا ان کی تکلیف کو اور جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کی پیٹ میں دعا کی لائی لاہم تو سب نے ظالمین ہم سے ڈائریکٹ دعا کی تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور جس غم میں وہ مبتلا تھے ہم نے اس غم سے ان کو نجات دی اور جب جو کہ بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی بیوی ہو گئی تھی اولاد ان کے پاس نہیں تھی دعا کی تو ہم نے کے اندر, اندر انہیں اولاد عطا کی سب بغیر وسیع کے ماغ رہے ہیں. سب بغیر بچے اللہ تبارک نہیں دے سکتا بغیر کتنے پلے ہوتے گھومتے رہتے ادھر بیٹھے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے کس مزار پہ جاتی ہے رب رب اللہ تبارک تعالی نے ان کو کو نام دے کر کے, فا فا اس کے بعد اللہ تبارک تبارک تبارک فرما ہے کہ تم جس کو رہے تم بھی جہنم میں جاؤ گے اور جن کو تم پوج رہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے من دون حسب جہنم تم اور تمہارے یہ سب, کے سب جہنم میں جائیں گے اب ماں کے اندر بت بھی آ گئے ماں کے اندر فرشتے بھی آ ماں کے اندر لفظ ماں کے اندر انبیاء بھی آ تو سوال یہ ہوا کہ شرک کرنے والے جہنم کا دن بنیں گے حسب وہ جہنم بنیں گے وہ جہنم کا دن بنیں گے لیکن جن کی یہ پرستش کر رہے وہ جہنم کا دن کیسے بنیں گے ان کی کیا ختم ہے تو جواب دیا جا رہا ہے جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ بت ہیں پتھر ہیں جن کی ہم پوجا کر رہے تھے وہ بھی ہمارے اور چلائیں گے کہ حضرت بھی پوجا کر رہے حضرت کی بھی پوجا کر رہے اور کچھ صحیح اولیا بھی ہیں جن کی پرست ہو رہی ہے تو کیا یہ اولیا بھی جاننے میں جائیں گے یہاں تو کہا جا رہا ہے تم اور تمہارے مابوت سب سب جاننے میں جائیں نیک تو اولاد ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا یا اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے ہاں جو آدمی یہ تمنا لے کر گیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری پرست کریں تو اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا جواب دیا گیا دو سوالات پیدا ہوتے تھے تو یہ بھی میرے ساتھ آ رہے اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ بابو تو ہیں ان کی بھی لوگ پوجا کر رہے پیغمبر بھی بعض لوگ ان کی بھی پرستش کر رہے ہیں تو کیا یہ لوگ بھی جاننے میں جانے کا شبح کا جواب دیا گیا کہ چونکہ یہ, یہ تمنا نہیں تھی اور منظر پیش کیا ہے سوال یہ اور شروع کیا جا رہا ہے مضمون کو قیامت سے کیا مطلب ہے؟ انمان ہے حج تو حج کا بیان ہونا چاہیے لیکن دے دیا جا رہا ہے حج اور شروع کیا جا رہا ہے سوریہ کریمہ کو یا من حج اور سورت کو شروع کیا جا رہا ہے دلزلے سے قیامت کے زلزلے سے یہ بتانے کے لیے کہ حج کا جو منظر ہوتا ہے بینی اسی طریقے کا منظر ہوگا قیامت کا لہٰذا جب حج میں جاؤ تو تمہیں زیادہ تر قیامت کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے کہ ایسے ہی بھیڑ وہاں بھی رہے گی اور اس وقت پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ آدمی شراب پیے ہوئے نہیں رہے گا لیکن شراب پیا ہوا لگے گا امام بے سوکارا پیے ہوئے نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی شرابی لگیں گے ایسی حالت ہو جائے گی ان کی اور اس وقت ڈر کے مارے حاملہ عورتیں اپنا حمل وضاح کر دیں گی حمل گر جائیں گے ان کے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے باس بادل موت پر انسانی تخلیق کے مراحل سے استدال فرمایا کہ ایک نسفہ دیکھو کن سے گزر کر انسانی پیکر میں آتا ہے